اللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ وآسحابہ اللذین اوفعوا وآہدا اللذین هم مفاتیہ الرحمت ومصابیہ الغرر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا ايها الذين امنوا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا شداد صدق اللہ علیہ العظيم دروش شریف پڑھنے اللهم سلی وسلم علسم وسلم وبارک علامن اسمہ محمد احمد حامد المحمود حاشر العاقبن منصور المعد الوبارک وسلم واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو حقوق العباد کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں والدین کے حقوق بیان ہو چکے آج کی گزارشات میں اولاد کے بنیادی حقوق پر بات ہوگی دنیا کے جتنے بھی مذاہب و نظریات بالخصوص جو آفاقی مذاہب ان میں والدین کے حقوق تو بیان ہوئے مگر اولاد کے حقوق پر تمام مذاہب خاموش یہی وجہ ہے کہ رومت القبرا کی تہذیب میں اگر والدین اولاد کو قتل بھی کر لیں تو کسی قسم کا مواخذہ ان پر نہیں ہے اس کے علاوہ ہندو مت میں بیوہ عورت کو ستی کے نام سے اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جلایا جاتا اور زمانہ جاہلیت میں نومولود بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے عرض کیا کہ حضور میرا زمانہ جاہلیت کا ایک جرم اور گناہ ایسا ہے کہ وہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے قبل تم نے جو بھی کچھ کیا اسلام کا آب رحمت اس کو دو ڈالتا ہے اور اس کی تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس نے کہا نہیں حضور میرا جرم اتنا سنگین ہے کہ وہ مجھے آج بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا جرم کیا تھا اس نے کہا میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری پوری قوم کر رہی تھی کہنے لگا نہیں حضور وہ نومولود بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے میں نے جب اپنی بچی کو دفن کیا تو وہ بڑی ہو چکی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے کہنے لگا کہ میں جب سفر تجارت پر جا رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا امید تھی گھر میں تو میں نے کہا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو سنبھال لینا اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو میرے کسی رشتہ دار کی خدمات لے کر اس کو دفنوا دینا اتفاق سے میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی تو میری بیوی کو میرے مزاج کا پتہ تھا اس نے اس کو اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا اور مجھے کہا کہ بچی ہوئی تھی اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے جب اس کے بہن کے ہاں سے وہ بچی جب بڑی ہوئی اور آیا کرتی تھی تو اس بچی کی باتوں میں بہت مٹھاس تھی بہت محبت تھی اور وہ بچی بہت عقلمندی کی باتیں کرتی تھی تو مجھے بھی اس پر پیار آنے لگا تو میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں اس بچی کے والدین کہ انہیں اتنی عقلمند اور سلیقہ مند بچی ملی کہنے لگا بیوی سمجھی کہ اس کی حیوانیت دب گئی ہے تو پھر اس نے مجھے کہا کہ جب آپ کو یہ بچی اتنی پسند ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ کسی اور کی نہیں آپ کی بچی کہنے لگا پھر میری بہیمیت مجھ پر سوار ہو گئی اور میں ذہن میں پلان بناتا رہا تانے بانے بنتا رہا یہاں تک کہ ایک دن میں ویرانے میں اپنی بچی کو سہارا میں لے گیا اور جنون سوار تھا میرے اوپر میں سخت گرمی میں اس بچی کے لیے گڑا کوتتا رہا اور وہ معصوم بچی اٹھ اٹھ کر آتی اور میرے پسینے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی اور کہتی بابا جان یہ اتنی محنت آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ تھک گئے بالآخر جب گڑا تیار ہوا تو میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑ کر اس میں پھینک دیا وہ چیختی رہی چلاتی رہی کہ بابا جان آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی مجھے معاف کر دیں مجھے چھوڑ دیں لیکن میرے اوپر بہیمیت سوار تھی میں اس بچی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا اس کی چیخیں مجھے آج بھی سونے نہیں دیتی یہ صحابی واقعہ سناتے جا رہے ہیں اور سیدہ زینب رقیہ ام کلسوم اور فاطمہ کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ غلطی ت نے اسلام لانے سے قبل کی ہے لیکن تیری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کی خون کی جھلک دکھائی دیتی ہے لہذا آئندہ محفل میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو پابندی لگا دی اس پر تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اولاد جس طرح والدین کے حقوق ہیں اس طرح اللہ رب العزت نے اولاد کے بھی حقوق متعین فرمائے سورہ نساء کی آیت نمبر اٹھاون جو ہم نے ابھی ابھی جس کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے یہ وہ منفرد آیت مبارکہ ہے جو بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی فتح مکہ کے وقت مفسرین کرام نے لکھا کہ فتح مکہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے مکہ کی چابی منگوائی وہ بیت اللہ کے کلید بردار تھے چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور انہوں نے چابی لا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے جب واپس بیت اللہ سے نکلنے لگے تو یہ آیات ان کی زبان پر مچل رہی تھی ان اللہ یا ان انت ود المانات الا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ چنانچہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ زمزم پلانے کی جو ذمہ داری میرے پاس ہے بیت اللہ میں اس کے ساتھ ساتھ کلید بیت اللہ بھی مجھے مل جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس عثمان بن ابھی طلحہ کے حوالے کی چابی جس عثمان بن ابھی طلحہ نے ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابی دینے سے انکار کیا تھا تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کی امانتیں ہیں امانت صرف روپے پیسہ اور کرنسی کسی کے پاس رکھوانے کا نام نہیں ہے میرے ذمہ جو حقوق ہیں وہ میرے پاس لوگوں کی امانت ہیں آپ کے ذمہ جو حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں زوجین کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے عزیزوں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں مسلمانوں کے حقوق ہیں ذمیوں کے حقوق ہیں اہل قرابت کے حقوق ہیں محلے داروں کے حقوق ہیں یہاں تک کہ نباتات کے حقوق ہیں بہائم کے حقوق ہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں لہذا حق تعلیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان تمام حقوق کی ادائیگی کرتے رہو آج ہمارا کانسیپٹ اور ذہن یہ بن گیا ہے کہ شاید صرف نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا حج ادا کر لینا زکات دے دینا بس یہ دین ہے یہ حقوق اللہ کا شعبہ ہے یہ دین کا حصہ ہے اور اس کا نام حقوق اللہ ہے عبادات حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد دین کا دوسرا حصہ ہے دین کا دوسرا شعبہ ہے اور ان تمام کو متوازن انداز میں لے کر چلنا ہے لہذا والدین کے حقوق تو گزشتہ نشست میں بیان ہوئے تھے اولاد کے حقوق پر آج بات ہو رہی ہے تو اولاد کے بنیادی طور پر والدین کے اوپر چھ حقوق بنتے ہیں پھر اس چھٹے اور پانچویں حق میں انشاءاللہ اللہ آئندہ کی نشستوں میں بات کریں گے آج سرسری طور پر آپ کے سامنے چھ حقوق رکھ رہا ہوں پہلا حق اولاد کا والدین پر تحفظ جان ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دور میں جب مشرقین مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں عطا فرمائیں اور ان چاروں بیٹیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی فرمائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ بچی مارنے کے قابل نہیں ہے یہ پیار اور محبت کے قابل ہے اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانیت کو دیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر خواتین صرف اس احسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اس احسان کو اپنے سامنے رکھے کہ یہ تو دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں نے خواتین سے جینے کا حق لے لیا تھا جس فرانس اور یورپ کی تہذیب کی طرف آپ کا نوجوان للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اس یورپ کی تہذیب و تمدن میں عورت کی حیثیت جوتی سے زیادہ نہیں جس ہندوستان کی فلم انڈسٹری کو پروان چڑھانے والے آپ کے نوجوان ہیں سب سے بڑا کسٹمر پاکستان ہے انڈین فلموں کا اس ہندوستان میں عورت کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی یہ تو اسلام کا عاب رحمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے لہذا خواتین کو بالخصوص مسلمان خواتین کو تو چاہیے کہ وہ سر کبھی سردے سے اٹھائے ہی نہیں جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے تو تحفظ جان اللہ رب العزت نے اولاد کا یہ پہلا حق والدین پر رکھا کہ ان کے جان کی کو تحفظ فراہم کرو حفاظت ہونی چاہیے اپنی اولاد کی چنانچہ حق تعالی نے فرمایا لا اولاد اولادکم من املاک کہ تم اپنے اولاد کو مال کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو آج یو این او کے زر خرید غلام پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نسل انسانی کو روکا جائے سب ستارہ کے نام سے کبھی جناب بہبود آبادی کے نام سے یہ اولاد کا قتل ہے اور اس قتل سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ لا اولادکم من املاک کہ مال کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نہرز کو کم و اکم ناہن تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی ہم پالتے ہیں ان کو بھی ہم پالتے ہیں لہذا تمہیں انہیں قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے دوسری جگہ فرمائے لا تختلو اولاد کم خشیت املاک کہ مال کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو تمہیں بھی ہم پالتے ہیں ان کو بھی ہم پالتے ہیں تو یہ اولاد کا پہلا اور بنیادی حق ہے یورپ کے پروبگنڈے میں آ کر اولاد کو ضائع مت کریں یہ بھی کہیں آپ سے سوال کر بیٹھے بن قتلت جب ہمیں رب نے راستہ دے دیا تھا آنے کا تو تم کون تھے ہمیں قتل کرنے والے بہبود آبادی کے چکر میں پڑ کر تم کون تھے ہمیں قتل کرنے والے لہذا یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ انہیں تحفظ جان فراہم کیا جائے ایک اور حق بھی علماء نے لکھا فرماتے ہیں اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں اچھا انتخاب کیا جائے جب کوئی انسان شادی کرنا چاہے تو انتخاب اچھی عورت کا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن کے ہلمر چار وجوہات پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لالحا و لمالہ و اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے نصب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے خاندان کی ہے اور یا دینداری کی وجہ سے شرافت اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسفر بزاد الدین دین والی بات جو ہے اس کو پکڑو تور وط اللہ تیرے ہاتھوں کو خاک آلود ہونے سے بچائے تو یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کے لیے ماں اچھی چنی جائے چونکہ تربیت ماں کے ہاتھوں میں زیادہ ہوتی ہے آج کے فلسفر کہتے ہیں کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے اسلام کہتا ہے نہیں ماں کی کوکھ سب سے پہلا مدرسہ ہے گود نہیں اور سائنس نے اس بات کو مانا وہ جینیٹکس جو کہلاتا ہے نا جینیٹکس کہتے ہیں کہ اولاد کے اندر ماں کا اکس ہوتا ہے ماں باپ کا اکس اولاد کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کو بہیویئر اسکرپٹ شاید کہتے ہیں کہ یہ نسل در نسل اولاد میں چلتا ہے لہذا کسی دانا نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دو مجھ سے اچھی قوم لو اور اسلام بھی کہتا ہے کہ ماں اچھی ہو ماں کا انتخاب اچھا ہو جائے تو قوم اچھی ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لایا تصفیہ کرنے کے لیے بیٹے اور باپ میں جھگڑا تھا تو باپ نے آ کر خلیفہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی کہ میرے بیٹے کو ذرا سمجھائیں یہ مجھے گالیاں بھی دیتا ہے مجھے مارتا بھی ہے کہنے لگے بھائی تم کیوں ایسا کرتے ہو باپ کے تو بہت حقوق ہیں تم اپنے ہاتھوں سے خود جہنم کما رہے ہو اس نے کہا حضرت امیر المومنین پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ والدین کے تو حقوق ہیں اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں فرمایا, ہاں اولاد کے حقوق ہیں کیا حقوق ہیں بھائی ان کے لیے تربیت کا اہتمام کیا جائے ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے ان کی پرورش کا لحاظ کیا جائے ان کے لیے اچھی ماں رکھی جائے ان کے لیے اچھا نام تجویز کیا جائے ان کا عقیقہ بروق یہ سارے حقوق ہیں اس نے کہا اس نے میرا نام جو رکھا ہے جعل کیڑے کو کہتے ہیں ہمارے پٹھان بھی نام رکھتے ہیں نا ڈیران شاہ تپس یا وہ جو چیل ہوتا ہے نا تپس, تپس خان ڈیران شاہ ڈیران کہتے ہیں گندگی کے ڈیر کو تو نام کا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے اس نے کہا اس نے میرا نام رکھا ہے جعل اور ماں کا انتخاب ایسا کیا کہ اس نے باندی اپنے لیے خریدی وہ اللہ کی بندی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں دین کا تو وہ مجھے کیا سمجھائے گی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی پر غصہ ہوا کہ جب تُو نے اس کو دین ہی نہیں سکھایا ہمارے سرحد میں لوگ مولوی صاحب کے پاس جھگڑے کا ایک فیصلہ لائے ایک بوڑھا آدمی آیا اس کے سر سے خون بہرا ہے کچھ لوگوں نے ایک نوجوان کو پکڑا ہوا ہے ایک لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی مولوی صاحب پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے جو سفید ریش میں کھڑے ہیں یہ والد صاحب ہیں اور جس نوجوان کو ہم نے پکڑا یہ ان کے تو ہم آپ کے پاس لائے ہیں کہ ان کے صاحبزادے کو تھوڑی نصیحت کریں دیکھیں یہ لاٹھی اس نے باپ کے سر پہ ماری ہے اس کا سر پھاڑ دیا مولوی صاحب نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑا اس کو بٹھایا دی دوبارہ بیٹھے کو کہنے لگے آپ نے بھی تو بچے کو کبھی اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں بھیجا اس کو آپ نے جانوروں کے پاس رکھا کہ تم گائے سے چراتے رہو جب وہ بہائم میں پل بڑھ کر جوان ہو گیا اور اب تمہیں مارتا ہے تو اب ہمارے پاس آئے ہو تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اولاد کے حقوق یہ ایسے ہیں کہ ان سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی دوسرا حق اولاد کا رضاعت حق حک نے فرمایا حولین کاملین سورہ بکارا میں کہ دو سال تک بچے کے دودھ اور نشو و نما اور پرورش کا لحاظ رکھنا ہے اس کو دو سال تک ماں کا دودھ ملنا چاہیے اگر ماں کا دودھ میسر نہیں ہے تو کسی دائیا کا اہتمام کیا جائے اس کو معاوضہ دیا جائے اور رضائی ماں کو بھی اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جو حقیقی ماں کو ہے یہ خوبی اسلام میں ہے اب تم میجی بیبی بنا رہے ہو جب اپنا دودھ میسر نہیں ہوتا تو میجی کے ڈبے لے آتے ہو اٹھا کر وہ بھی انگریز کی انڈسٹری کے بنے ہوئے تو پھر انگریز اولاد نکلے گی نا جی پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اولاد فرما بردار نکل آئے ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اصول سارے اپنے چلانے اور تمنا ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اصول و ضوابط پر ہمارے گھر میں جنید بغدادی اور شاہ عبد القادر گیلانی اور اویس قرنی جیسے لوگ پیدا ہو جائیں باپ پرلے درجے کا نافرمان بے حیا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ حیاتار بن جائے یہ نہیں ہو سکتا جینیٹکس میں بچہ جو لے گا آج سائنس کہتی ہے کہ بچہ بے شک ماں کے پیٹ کے اندر ہو لیکن ماں اور باپ جو کرتوت کر رہے ہوتے ہیں اس کا اکثر اس بچے کے دماغ پر پڑ رہا ہوتا ہے اس لیے اسلام نے حیا کو بنیادی چیز بنایا فرمایا و شعبت من شمان حیا ایمان کا حصہ ہے اور دیکھیں اسلام نے کسی چیز میں بھی جان نہیں چھڑائی ہے مکمل رہنمائی فراہم کی ہے اسلام نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتایا فرمایا کہ بچے کو سات سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز پر لگا دو جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو نماز کے اختتام میں جو دعا وہ پڑھتا ہے ربی جاننی مکیم سلادی و ذریت الہ العالمین مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اب سات آٹھ سال کی عمر سے جو بچہ نمازی ہو جائے اور یہ دعا اس کے لبوں پر آ جائے تو مرتے دم تک اس کی زبان پر یہی دعا جاری اور ہو ساری ہوتی چنانچہ نمازی بچے کی دعاؤں کی برکت سے اب شادی اس کی پچیس سال میں جا کے ہوگی اولاد اس کو پچیس سال کی عمر میں ملے گی اور یہ سات سال کی عمر سے کہہ رہا ہے رب جاننی مقیم صلاح و من ضروری الہ العالمین مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا تو اثر ہوگا نا ہمیں دعائیں سکھائی قرآن نے رب حبلی من الہ العالمین مجھے نیکو کار اولاد عطا کر سیدنا خلیل کہہ رہے ہیں اور سیدنا انا زکریہ فرماتے ہیں ربی کا دعا ذکر قال رب حبلی لدن کا ذری طیبہ اور دعا کا مقام بھی بتایا دعا کا مقام بھی بتا دیا وہ اقا اموسلی فلم حراب میرا ذکریہ مزار پر نہیں کھڑا تھا وہ اقا امو یوسلی نہیں کہ بخاری بابا کے مزار پہ جا کے مانگ رہا ہو یا جناب داتا کے دربار پہ جا کے مانگ رہا ہو ہیں یہ داتا تو اتنا مشرکانہ لفظ ہے حضرت علی ہجویری رہ اللہ کے لیے جو لفظ ان ظالموں نے چنا یہ تو اتنا مشرقہ نہ داتا کہتے ہیں رب کو جو پروردگار دگار ہو اس کو داتا کہ وہ کہتے ہیں لے ککڑ تے دے پتر تیر صاحب کے پاس جا کے کہتی ہیں لے ککڑ تے دے پتر تو حق تعلی نے بتا دیا کہ نہیں دعا کی جگہ مزار نہیں ہے وہ فلم حراب میرا ذکریہ محراب میں کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہے کہ رب حولی لدن کا ضروری بات صرف ذریت بھی نہیں مانگ رہا بلکہ نیک اور صالح اولاد مانگ رہا ہے تو حق تعالیٰ نے فرمایا فنادت الملائکہ ہم نے فرشتوں کو کہا آواز دے دو ان اللہ بتا دو میرے ذکریہ کو بشارت دے دو کہ تمہیں بشارت قبول ہو تمہیں مبارک ہو کہ ہم تمہیں بیٹا دینے والے ہیں اور بیٹا بھی ایسا کہ اس کا نام بھی ہم نے خود رکھا لم نجعل ہو من قبل سمیہ نام بھی ہم نے خود چنا کہ یہ اس کا نام ہوگا یہ نام اس سے پہلے کسی بچے کا رکھا ہی نہیں گیا ان اللہ کب یہ مصدقمب کلمات ہی وہ بیٹا تو تیرا ہوگا لیکن باتیں ہماری جو باتیں ہوں گی ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ سیدہ اور لوگوں کا سربراہ ہوگا سربراہ وردہ ہوگا وہ حصورا اور اتنا نیکوکار اور پاک باز ہوگا کہ اس کی پاکی میں کوئی شک نہیں وہ نبی یمن صحین اور ہمارے انبیاء میں سے ہوگا صالح پیغمبر ہوگا تو دعا کا طریقہ بھی حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب مانگنا ہو تو ایسے اولاد مانگو تو خیر اولاد کا دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی رضاعت کا اہتمام کیا جائے اور تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد میں مساوات قائم کی جائے یہ نہ ہو کہ کے گھر میں جب والد داخل ہوتا ہے نا شام کو تو بیٹی پہلے دوڑ کر آتی ہے باپ کے ہاتھ میں جو چیز ہو وہ بھی لیتی ہے بیٹی جوتے بھی اتارتی ہے والد کے جو بوجھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی سنبھالنے کی کوشش کرتی بیٹا تو نخرے باز ہوتا ہے اور بیٹی شادی کے بعد بھی پتہ چل جائے کہ رات باپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو جتنا بھی دور ہو دوڑی چلی آتی اور بیٹا کہتا ہے آج کے بعد مجھے بیٹا نہیں کہنا اب میں خود باپ ہو گیا ہوں فرق ہے نا بیٹے کی اولاد بھی ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے کہ بیٹے کی اولاد جب پکارتی ہے نا تو کہتی بابا اور بیٹی کی اولاد جب پکارتی ہے تو بابا جی کہتی فرق ہے نا دونوں کے انداز میں فرق تو اولاد میں مساوات قائم کی جائے عدل اور مساوات سے کام دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آرابی آئے اور اس نے کہا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ حضور میں اپنے بیٹے کو غلام ہیبا کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری اس ڈیل پر آپ گواہ بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے جو باقی بیٹے ہیں ان کو بھی تم نے ایک ایک غلام دیا ہے لگا نہیں صرف اسی کو دے رہا ہوں فرمایا ایسی ظالمانہ چیز پر ایسی ظالمانہ ڈیل پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مساوات تم سب میں ایک ایک غلام تقسیم کرتے تو پھر میں اس پر گواہ بنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں ایسی ظالمانہ ڈیل پر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں سبق دیا اپنی امت کو ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے تم کسی بیٹے کی خدمت سے خوش ہو کر اس کو ساری جائیداد مت دے دینا باقی بچوں کا بھی تمہارے حق والدین آج کے دور میں کیا کرتے ہیں جو ایک تھوڑی بہت خدمت کر رہا ہوتا ہے اس سے خوش ہو کر ساری جائیداد اس کے نا باقی جائیں کنگلے جیسے زندگی گزارتے ہیں گزارے ہیں حق تعلیٰ نے متعین کیے اب اگر وہ نیکوکار ہے اور آپ کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو جنت تو مل رہی ہے سلا تو اس کو اس کا مل رہا ہے خدمت کا مگر آپ انصاف کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں ہم بیٹیوں کا تو حصہ مانتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہاں پاکستان بھر میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور کشمیر سے لے کر کوئٹہ تک ایسی بوتھ سیک پل رہی ہیں بیٹیوں کا حصہ مانتے ہی نہیں بچیوں کی شادیا نہیں کراتے جائیں جا کر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں بیسوں ایسے ملیں گے کہ لڑکیاں بوڑھی ہو گئی ہیں مگر ان کے نکاح نہیں ہوئے اس چکر میں کہ پھر جائیداد میں مزید وارث بن جائیں گے شور کہ اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ لے لو تو برا تھوڑی کہے گا بادشور پارسا بن جاتے ہیں مجھے تو نہیں چاہیے اس کو دیتے ہو دے دو نہیں دیتے نہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح قرآن سے کر دیا ایسی جائلانہ بات نکاح جیسا اہم ترین جو دین کا ایک شعبہ ہے ایک حصہ ہے اور اس کے ذریعے لوگ گناہ والی زندگی سے بچتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس ہی نہیں صرف اس چکر میں کہ میری جائیداد کے حصے بخرے نہ ہو یہ جائیداد تم اپنے ساتھ تو نہیں لائے تھے عالم ارواز یہ تو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے یا تمہیں اس کا مالک بنا دیا کچھ جائیداد تمہیں والدین سے وراثت میں مل گئی اب تم اس پر قابض ہو رہے ہو تو تیسرا حق اولاد میں عدل قائم کرنا اور چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کی رزق حلال پر پرورش کی جائے رزق حلال پر اولاد کی پرورش کی جائے ہم کہتے ہیں آنے دو جو کچھ آ رہا ہے اپنے حلال کی فکر نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا چکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو حریرا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ اٹھا دیتے اور فرماتے اللہ العالمین میرے ابو حریرا کو مستجاب الدعوات بنا دیجئے تو ہم تالا بنا دیتے مگر تعلیم دینے کے لیے کہ پوری امت کو پتہ چل جائے تو فرمایا ابو ہریرا میں تمہیں ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ تم مستاب ہو جاؤ گے یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی انہوں نے فرمایا ضرور ضرور بتایا حضور کیا نسخہ ہے؟ فرمایا اپنے پیٹ میں لکمائے حرام ڈالنے سے بچا لو اللہ تمہیں مستجاب دعوات بنا دیں گے آج ہم نے اپنے لیے منتق رکھی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں پیٹ پالنا تو فرض ہے جی ایسا فرض نہیں ہے کہ ہے اور کھائے جا رہے ہو فاقہ کرنا بھی فرض ہے اور ایک بزرگ فاقے کے فضائل بیان فرما تو دوسرے نے کہا کہ لگا حضور یہ بھی کوئی فضائل والی چیز ہے کہ آپ بیان کر رہے ہیں بھوکے پیٹ رہنا یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے بزرگوں کو اللہ پاک نے نظر دی ہوتی ہے بصیرت دی ہوتی انہوں نے فرمایا ہاں یہ بہت فضیلت کی چیز ہے اون پر ایک دن اگر بھوکا گزرا ہوتا وہ کبھی نہ کہتا کہ رب کو مل آلہ نمرود پر ایک دن بھوک اور افلاس میں گزرا ہوتا وہ کبھی اللہ کے مقابلے پہ نہ آتا کارون نے اگر بھوک اور تکلیف دیکھی ہوتی تو وہ کبھی اللہ کے مقابلے پہ نہیں آتا تو بھوک کے بھی اپنے فضائل ہیں آپ کہتے ہیں پیٹ پالنا فرض ہے تو اولاد کی پرورش مال حلال سے کی جائے جب مال حلال سے اولاد کی پرورش ہوگی تو پھر وہ اولاد بھی باقیات و صالحات بنے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان مر جائے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اللہ سلاس تین چیزیں باقی رہتی ہیں ایک اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر رکھا ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے مسجد بن رہی تھی اس نے اس میں حصہ ڈالا یہ ثواب اس کو ساری زندگی ملتا رہے قیامت تک ملتا رہے گا کنواں کھودا لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں اس کا ثواب یہ صدقہ جاریہ ہے ملتا رہے گا قیامت تک درخت لگایا اس کے چھاؤں میں لوگ بیٹھ رہے ہیں اس کے پھل کھا رہے ہیں, اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا یہ سب کا اجاریہ دوسرا فرمایا کہ علم اگر اس نے کسی کو علم دیا ہو تو جتنا لوگ اس علم پر عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا اس کو ثواب ملتا رہے گا اور تیسرا فرمایا کہ صالح اولاد نیک اولاد جو ہے وہ چونکہ والدین کے لیے دعائیں کرتی رہتی تو ان کے نیک اعمال میں والدین کو حصہ ملتا رہتا ہے تو جب اولاد کی پرورش مال حلال پر کی ہوگی تو بچے کے اعمال مقبول ہو رہے ہوں گے اور والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا اور اگر اولاد کی پرورش مالے حرام پر کی ہوگی تو مال حرام کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ بچے کوئی حلالیوں والا کام پھر نہیں کرتے پھر وہ لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے اور نیک نامی کے بجائے اپنے والدین کو بھی بدنامی دیتے ایک صاحب کی ہاں اولاد نہیں تھی تو کہنے لگے میں نے چار عمرے کیے اولاد مانگنے کے لیے بنگلہ دیش میں تھے ہمارے بتاتے فرمایا میرے پاس آ کے رات کو بیٹھا اور بہت رویا وہ حاجی کہنے لگا حضرت میں نے اولاد مانگنے کے لیے چار عمرے کیے اور چوتھی عمرے میں تو میں غلاف کعبہ پکڑ کے روتا رہا میں نے کہا آپ نے گدوں کو بھی اولاد دی گھوڑوں کو بھی اولاد دی اور آپ نے سانپ اور بچوں کو بھی اولاد دینے والے ہیں تو مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دیں حضرت نے فرمایا بس یہی آپ کی مسنگ ہوئی یہی پر آپ سے غلطی ہوئی آپ نے اللہ سے گدا مانگا ہے آپ نے اولاد نہیں مانگی اس لیے آج آپ رو رہے ہیں نہیں تو اولاد مانگنے کا طریقہ تو اللہ نے سکھا دیا ہے کہ رب حبلی مل لدن کا ضروری یتن تو کہ اللہ سے پاک باز بچہ مانگو نیک صالح بچہ مانگو تم گندا گھوڑا مانگو گے تو وہ تو پھر اسی طرح خچروں کی طرح تمہیں لاتے مارتا رہے گا اور فرما رہے تھے کہ رات کو باپ رویا صبح ناشتے کی میز پر بیٹھا آ اور کہنے لگا کہ حضرت آپ سنائے بڑے بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کرتے ذرا دعا فرمائے نا ڈھاکہ میں جتنے بڑے بوڑھے تھے سب رخصت ہو گئے یہ کم وقت بیٹھا ہوا ہے ابھی تک دعا کریں یہ جائے باپ کہہ رہے یہ موزی مر جائے بیٹا کہہ رہا ہے یہ مر جائے تو یہ پرورش کا نتیجہ ہوتا ہے اگر پرورش مالے حلال پر کرو گے اور بنیادی اصولوں کے مطابق جیسے اللہ نے بتا دیا سمجھا دیا قرآن میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا دیے اس پر چلو گے تو اللہ پاک راستے کھولتے چلے جائیں گے پانچواں حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور تہذیب کا انتظام کیا جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جیسی سمجھدار باسلیقہ باوقار اور مطانت والی خاتون پورے عرب میں کوئی نہیں تھی ان کے اخلاق کا مقابلہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان سے اس نے سیکھا تھا باقی سیدہ فاطمہ زہرا کے اخلاق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کیوں یہ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے اچھا جب ہمارے سامنے بات تعلیم کی آتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں میں چھوٹ مل گئی اب ہم نے یونیورسٹی میں جا کر انگریز کے طریقے پہ چلنا یہ تعلیم ہے یہ تعلیم فنون کی تعلیم ہے اس کا انکار نہیں ہے مگر بنیادی تعلیم قرآن اور حدیث کی ہے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کمالم تعلم ہم نے آپ کو وہ کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور یہ ہمارا آپ پر بہت بڑا فضل ہے چنانچہ تعلیم بنیادی تعلیم اولاد کے لیے دین کی ہے ایسے بہت سارے کیسز ہیں ایک دو نہیں سینکڑوں کہ لوگوں نے بہت تعلیم دینے کی کوشش کی اپنی اولاد کو انگریزی پڑھائیں یہ کریں انجینئر بناؤں گا ڈاکٹر بناؤں گا ایک صاحب صبح سرد میں کے پی کے میں خان صاحب بیچارے خود تو زمینداری کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کی چاہت تھی کہ میں بھی اپنے بیٹے کو انجینئر اور ڈاکٹر بناؤں یونیورسٹی میں داخل کرایا بیٹا پشاور میں ہاسٹل میں رہتا ہے باپ دیہات میں محنت مزدوری کر کے بچے کو پڑھوا رہا ہے ایک دن باپ کے دل میں آئے کہ جا کے بیٹے کی خبر لوں باپ ملنے گیا تو جب باپ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا تو اس کے دوستوں نے کہا یہ کون آ رہا ہے اب وہ باپ بیچارہ سادہ سادمی تھا اس نے پٹکا باندھا ہوا ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے کپڑے اس کے سادہ ہیں اور یہ تو ساپ بہادر تو آس... یونیورسٹی کا طالب علم ہے کہنے لگا یہ ہمارے بینسوں کا گوالا ہے اب جب باپ آ کے بیٹھا تو بیٹا کسی کام سے بار گیا تو وہ دوست بھی بڑے شرارتی تھے انہوں نے پھر ان سے پوچھا بابا جی یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو وہ پانچھے دوست جو تھے وہ ہسے کہکا مار گئے کہلنے گا وہ تو کہتا ہے یہ ہماری بہنسوں کا رکھوالہ ہے کہلنے گا ہاں نا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اس کی ماں جو ہے وہ بہنسے میں نے پال رکھی ہے اس کا رکھوالہ ہوں تو بات یہ ہے کہ تم جیسی تعلیم دو گے ویسی اولاد آئے گی اور تعلیم اور تربیت یہ بنیادی چیز ہے میں آپ کو تجربے سے کہتا ہوں سڑک پر آپ کھڑے ہو جائیں میرا دعویٰ ہے سب سے زیادہ ٹریفک میں خلل ڈالنے والے وائلشن کرنے والا آدمی اس کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کی ڈگری کیا ہے وہ یا انجینئر ہوگا یا ڈاکٹر ہوگا یا وکیل ہوگا جس کو اپنی ڈگریوں پر ناز ہوگا وہی وہ سب سے زیادہ قانون توڑ رہا ہوگا پھاٹک پر ٹریفک بلاک کرنے والا جا کر دیکھیں ہمیشہ کوئی تعلیم یافتہ سند یافتہ ڈگری ہولڈر ہوگا کیوں تعلیم معلومات کا نام نہیں ہے علم معلومات کا نام نہیں علم معمولات کا نام ہے عالم اس کو کہتے ہیں جس کے معمول میں وہ علوم ہو جو, جو اس نے پڑھے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں صرف نالج حاصل کر لینا معلوم کر لینا حق تعالیٰ نے فرمایا نا مسل الزینات کہ تورات والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کا مسلح ہمار جیسے گدا ہوتا ہے گدے پر کتابیں لاد دو تو کیا ہوا آپ گدے کو کرولا ایک سلائی میں بٹھا دو تو کیا ہوا ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک موٹر کار والے کا اور ایکسیڈنٹ ایک ہو گیا تو کار والے کو بڑا غصہ آیا تو اس نے کہا تمہیں گاڑی اور گدا گاڑی کا فرق معلوم ہے اس نے کہا ہاں معلوم ہے کہنے لگے کیا فرق کہنے لگا ہماری گدا گاڑی میں گدا باہر ہوتا ہے اور گاڑی کے اندر ہوتا ہے تو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر کا مسلح الحمار جیسے گدے ہوتے ہیں کیوں تربیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی ہے چنانچہ بدو لوگ عرابی لوگ جن کے پاس نہ کوئی تعلیم تھی نہ کوئی اسکالرس تھے بڑی بڑی ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے عرب کے سہارا نشینوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میسر آ گئی تو عمر فاروق بن گیا ابو بکر صدیق بن گیا عثمان زندورین بن گیا علی حیدر بن گیا کلحہ اور زبیر کا مقام دیکھیں ساد و بلال کو دیکھیں کیوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو کندن بنا دیا تھا اور پھر کیسر و کسرہ کے تخت ان کے قدموں تلے آئے کیسر و کسرہ کے تخت ان کے قدموں تلے آئے ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی نا نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقب میں حضرت رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل پڑے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو گھوڑے پر ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو یہ موضاع ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت سراکہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا اس کے پاؤں دھس گئے اور پکڑ ہو گئی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو فرمایا سراکہ پلٹ جاؤ واپس اس نے کہا جی بس غلطی ہو گئے اصل میں 100 اونٹ بڑی چیز تھے اس نے کہا میں مالدار ہو جاؤں گا ایک ہی رات میں تو لالچ اس کو لے کر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر معافیاں مانگنے لگا کہ اے ہاشمی مجھے معاف کر دو میری غلطی معاف ہو جائے دعا کرو میرا گھوڑا واپس کھل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراب رحمت اور شفقت دعا فرمائی حضرت سرا کا رضی اللہ عنہ کا گھوڑا نکل آیا پھر تھوڑی دیر کے لیے واپس پلٹا پھر راستے میں خیال آیا یار سو اونٹ ہاتھ سے جا رہے ہیں پھر دوڑا ہوا ہے اب جو دوڑا ہوا ہے تو دوبارہ دھنس گیا تیسری مرتبہ جب پھنسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوراک مجھے تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نظر آتے ہیں اور تم میرا تعکب کرتے جا رہے ہو مجھے تو میرا رب وہ کنگن دکھا رہا ہے میں اس لیے تمہیں بدوان نہیں دے رہا ہوں کہ جب ایران کا کسرا فتح ہوگا تو ایران کے کسرا کے ہاتھ میں جو کنگن ہوں گے سونے کے وہ تجھے دیے جائیں گے مال غنیمت میں چنانچہ یہ منظر آسمان نے دیکھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایران فتح ہوا اور مال غنیمت لا کر سجایا گیا تو سب سے اوپر ایرانی کسرا کے ہاتھوں کے کنگن جو سونے کے بنے ہوئے تھے اور امت مسلمہ کا واحد شخص حضرت سورا رضی اللہ عنہ ہے جس کے لیے سونا جائز تھا باقی ہر مرد کے لیے سونا ناجائز مگر اس کو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بشارت دی تھی لہذا یہ کنگن آج سے تو پہن تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوست تو بات کہیں کی کہیں نکل گئی یہ چھ بنیادی حقوق ہیں کہ اولاد کو تحفظ فراہم کیا جائے جان کا اولاد کی رضاعت کامل طور پر کی جائے اور ان کی پرورش مال حلال سے کی جائے اور اولاد میں مساوات قائم کیا جائے اور اولاد کی تعلیم کا احتمام کیا جائے اور اولاد کی تربیت پر نظر رکھی جائے اب ادھر ایک اور بات آگئی ذہن میں کہ جب باپ ٹیلیفون اٹھا کر بیٹے کے سامنے گھر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں میں تو آفس میں ہوں تو وہ بیٹا کہاں اس کو کوڑے مارو وہ کبھی سچ نہیں بولے گا کہے گا ابا جو بولتے بچے تو ماں باپ سے سیکھتے ہیں نا جی تو دو چیزوں پر کمپرومائز چھوڑ دو ایک جھوٹ پر کمپرومائز چھوڑ دو دوسرا شرک کے عقائد اپنے دماغ سے نکال دو پھر دیکھنا کہ اللہ پاک کیسے تمہاری کایا پلٹتے ہم بڑے دھڑلے سے اچھا مزے کی ایک بات حضرت عرض کروں مولانا ہمارے ایک دوست مولانا بھی تشریف لائے مزے کی بات یہ عام آدمی جھوٹ بولے نا تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ آئے اور مولوی بولے ہم کہتے ہیں مبالغے سے کام لیا ہے پھر جھوٹ بھی نہیں مولوی کا تو ہم نے پاس رکھنا ہوتا ہے نا تو ہم مولوی صاحب سے کام لے رہے یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ کہہ رہے جھوٹ نکال لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ مومن کے زبان پہ نہیں آ سکتا چنانچہ حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس نصیحتیں فرمائی وہ دس نصیحتیں تو یہ تھی کہ معذ شرک نہ کرنا چاہے تمہیں قتل کیا جائے یا جلا دیا جائے مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا پھر فرمایا اپنے والدین کو نہ ستانا تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ چاہے تمہارے والدین تمہیں اپنے اہل و عیال سے اور مال سے الگ ہونے کا حکم دے دیں پھر بھی ان کو نہ ستانا ان کا خیال رکھیں ہم ماں کو کہتے ہیں تجھے ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کے ساتھ زبان درازی کرنے کی فرمایا کہ معاذ شراب نہ پینا کیونکہ یہ راہ الخبائس ہے گناہوں کا سرا ہے جڑ ہے بنیاد ہے اور ہر گنا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے پھر فرمایا معاذ ہر گنا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور فرض نماز کو نہ فرض نماز کا جو بلا وجہ فرض نماز کو نہ چھوڑنا کیونکہ فرض نماز کا جو ترک کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے پھر فرمایا کہ میدان جنگ سے کبھی پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا چاہے تمہارے اطراف میں قتل ہو رہے ہو لوگ مگر تم استقامت کا مظاہرہ کرنا قائم رہنا اپنی بات پر اور ڈٹے رہنا میدان جنگ میں پھر فرمایا اپنے عیال پر اپنی اولاد پر اپنی طاقت اور بسات کے مطابق خرچ کرتے رہنا اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں ادب کا ادب کی لاٹھی ان پر سے نہ اٹھانا یعنی تعدیب اگر باپ بچوں کو مارے بھی یا دمکائے بھی ڈرائے بھی تو جائز فرمایا ادب کی لاٹھی ان پر سے نہ اٹھانا اور پھر آخر میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا آج ہمارے دلوں میں خود ڈر نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی کہاں وہاں سے مر کے واپس کون آیا ہے جو ہم عذاب قبر سے ڈریں یا ہم جنت و جہنم کے شوق میں پڑھیں تو بہرحال اولاد کی تربیت کے عنوان سے ابھی ہماری بات انشاءاللہ جاری ہے اور ایک آدھ نشست میں اس کو مزید بڑھاتے رہیں گے پھر اس کے بعد زوجین کے حقوق بیان ہوں گے اگر کوئی سوال ہو پہلے تو قادر بخش صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی جی ضرور ضرور دوسرا بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں